من عتت عن أمر ربها ورسله حسابا حسابا عذابا اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بہت برے عذاب میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے عوامر و احکام کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ زمانوں میں بہت سی قوموں نے اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا ان سے بڑا شدید حساب لیا اور انہیں بدترین عذاب سے دوچار کیا اور خسارہ اور ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ نہ ملا اس لیے کہ جنت اور اس کی نعمتوں پر انہوں نے دنیا کی متائے حقیر کو ترجیح دیا آیت دس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان عقل والوں کو تنبیح کی کہ جب اللہ کی نافرمانی کا انجام وہ ہے جو گزشتہ آیتوں میں بیان کیا گیا تو تمہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے عوامر کے بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے